آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ ربیع الاول کی چوبیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عالمی نظام کا تذکرہ شروع فرمایا ہوا ہے اس تذکرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حکومت کا ذکر چل رہا ہے جو انہوں نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی سن آٹھ ہجری کے اہم واقعات کا ذکر کل کے سبق میں آ چکا ہے سن نو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد رومیوں کے علاقوں کی طرف سفر فرمایا اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں کے سرحدی قبائلیوں کے ساتھ جزیہ دینے کی شرط پر صلح فرمائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا سن نو ہجری میں جزیر عرب میں بسنے والے تمام کافروں کے لیے آخری تنبی اور خبرداری کا وقت آ چکا تھا چنانچہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک مشرک تھے انہیں چار مہینوں کی مہلت دی گئی اگر یہ چار مہینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہوا تاکہ جزیرہ عرب شرک سے پا کو صاف ہو جائے یہ تنبیح اور یہ اعلان قرآن کریم کی مشہور سورا سورۂ توبہ کی ابتدا اور آغاز میں ہے من, اللہ, من المشرکین اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے براءت کا اعلان ہے ان مشرقین کی طرف جن کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہے اعلان براءت ہے فصیح فل اربات اشہر زمین میں چار مہینے تک گھومے پھر اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو نہیں ہرا سکتے اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے وہ اللَّهَ اللہ الْكَافِرِينَ اور یہ کہ اللہ تعالی کافروں کو و ذلیل کرے گا فرید الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ فخمشر اور جب یہ چار مہینے گزر جائیں تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان مشرقین کو قتل کریں جہاں بھی وہ ملے اس اعلان کی تلاوت ان آیتوں کی تلاوت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنو سن ہجری میں موسم حج میں فرمائی اور پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ اب جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں یا مسلم یا مسالم یعنی یا تو مسلمان ہو کر رہنا ہے یا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی شکل میں رہنا ہے جزیہ دے کر رہنا ہے نوہ ہجری ابھی تک مکمل ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جزیر عرب پورے کا پورا دین اسلام کے تحت آ گیا اور ایک ملک اسلامی ملک وجود میں آیا اور مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی وعین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکارا و مقادی رہا وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب مقدار وغیرہ متعین فرمائے اور زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے کے لیے اپنے عامل اور مسئول حضرات پورے جزیرہ العرب کے علاقوں میں بھیجے میرے بھائیوں میری بہنوں سن نو ہجری میں پورا جزیر عرب مسلمانوں کی قیادت میں آ چکا تھا پورا جزیر عرب ایک مسلمان اور اسلامی ملک میں تبدیل ہو چکا تھا سن دس ہجری میں جبکہ عرب اس نئے دین یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اسلامی جھنڈے تلے منظم طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے حج کا موسم آیا اس حج کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ایک لاکھ سے زائد مسلمان فرزندان توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک حج میں موجود تھے عرفات کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اجتماع کو آخری خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے حجت الوداع یعنی آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس اجتماع میں الوداع ہوئے ارکان الاسلام بین بینهم اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں برابر قرار دیا اور بزرگی اور برتری کا معیار تقویٰ قرار پایا وطلاکیم الیوم اکمل اور قرآن کریم کی آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں تلاوت فرمائی یسرا کی آیت ہے اللہ جل فرماتا ہے اليوم تلکم لكم دينكم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت تم لوگوں پر مکمل کر دی تم الاسلام دینا اور تم لوگوں کے لیے دین اسلام کو بطور قانون اور منحج میں نے قبول کیا وب الخطبہ اختتم النبي العظیم صلی اللہ علیہ وسلم مهمته محمت حفیع وفي تجهيز تجہیز العربی بتاقت رسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے اپنی رسالت اور پیغمبری کے تمام ذمہ داریاں پوری کی اور عربوں کو سب کو اس دین کی تبلیغ کے لیے تیار فرمایا اور ایمانی اعتبار سے ان کی تشکیل فرمائی ان کی تربیت فرمائی تاکہ وہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں نکلیں اور پوری دنیا میں اس دین کے قاصد اور, اور دائی بنے میرے بھائیوں استاد محترم نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ علی مکمل تلکم دین یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے دراصل یہ آخری آیت اس معنی میں ہے کہ اس کے بعد کوئی حلال و حرام سے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی ورنہ جو آخری آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت کلبت <يُضْلَمُونَ> یہ آیت ہے اس آیت کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر وہاں ہر جاندار کو اس کے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے اس کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اس آیت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نو دن تک اس دنیا فانی میں رہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالی میں اس دین کا دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع میں تمام مسلمانوں کی تشکیل فرمائی تھی کہ بلغیا کہ ایک آیت بھی اگر کسی کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے ہمیں بھی اس عظیم دین اور اس عظیم پیغمبر کی اس عظیم امانت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته